پارلر کہ جو اسی سال کی بوڑھی کو آٹھ سال کی چھوکری بنا دیتے ہیں اور آٹھ سال کی چھوکری کو اسی سال کی ڈائن بنا دیتے ہیں یہ زمانے نہیں تھے اب تو ہر چیز نکلی بنتی ہے نا جی پتا نہیں ہوتا کہ میری بیوی ہے یا دو نمبر ہے اب تو اب اس دور میں ہم جی رہے ہیں نا اندہ اللہ اِن عید ہے باجو تو بہرحال حضرت انس ابن والد کی والدہ نے تیار کیا اور بی بی بیبی صاحبہدور کے جب خیمے میں آئیں تو حضور پاک کے دل میں وہ غصہ تھا کہ میں نے تو تمہیں جب بند نہیں کی اگر میری بیوی بنو تو تم نے جب پہلی دفعہ میں نے بلایا تو کیوں ملتا اس نے کہا یا سر اللہ خوفن مین میں نے اپنی قوم کے خوف سے کہ چونکہ میں ایک سردار کی بیٹی تھی ایک سردار کی بیوی تھی میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ سازش کریں ان کو پتا لگے کہ ہماری بیٹی جو ہے حضور کی بیوی بنی ہے تو کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے قاتلانا تو میں نے تو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اس بات کو پسند نہیں کیا ورنہ اگر میں آپ کو پسند نہ کرتی تو پھر قبول کیوں کرتی اب حضور خوش ہوئے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 کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے یہ میں نے خواب کہ آسمان کا چاند جو ہے بالکل آتا ہے اور آگے بالکل میری گود میں آ گئی کہتی ہیں کہ جب میں صبح بیدار ہوئی پتہ تو زالے کالے دو تھی میں نے اپنے خامند میں اس خواب کا ذکر کیا کہ میں نے رات ایسا ایسا خواب دیکھا ہے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 ربھی اللہ تعالیٰ عنا ابھی فرماتی ہے نا کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند اترتا ہے اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے پھر دوسرا چاند اترتا ہے وہ بھی حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے پھر تیسرا چاند اترتا ہے وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے تو میں حیران ہو جاتی ہوں میری نیت کھل جاتی ہے فضر تو ذا ابھی میں نے اپنے ابا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنو پہ یہ خواب دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ متواتر تین چاند آتے ہیں اور میرے حجرے میں غائب ہو جاتے ہیں تو سیدنا ابو بکر خاموش ہو گئے چپ ہو گئے اداس بھی ہو گئی تو بیوی بی عائشہ بنواتی ہے کہ میں خاموش رہی جب سب سے پہلے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی اور حضور میرے حجرے میں ہی دفن ہوئے تو حضرت ابو بکر میرے ابا روتے ہوئے آئے اور کہا کہ آئشہ حاضیہ حاضہ اب تر اکمارک وہ جو تم نے چاند دیکھا تھا نا تمہارے ہودے میں آئے گا آج پہلا چاند تو تمہارے گھر میں آ اس کے بعد پھر اللہ پکڑ آئے اس کے بعد مارا تو اس لیے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے خامد نے مجھے اس وقت مارا تھا جس کا نشان باقی ہے کیونکہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا تمنی میں تو اس شرک کے زمانے میں بھی خدا کی شاہ نے یہ تمنا کرتی تھی کہ کاش میں محمد رسول اللہ کی دیدی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کے آپ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 کہ تم یہودیہ ہو دیا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سُنائے تم کیوں رو رہی ہے تم تو اللہ کا شان تمہارا تو باپ بھی نبی اور چاچا بھی نبی ان تو سل رہے ہارون سے وہ نبی اور اب تمہارا کامت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ بھی نبی تو یہ بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا وارواہ کہ اللہ نے پھر ان کو اتنا بڑا عزت بخشی اتنا بڑا مقام بخشا اتنا بڑا شرف بخشا اتنا بڑا جمال بخشا ہے کہ بی بی حفصہ بی بی عائشہ جیسی کرشیہ جو تھی وہ بھی غیرت کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کو اتنا بلند کر تو اسی طرح بی بی ہفسہ کے بعد بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی علحا کے بعد اب آپ دیکھیں اور انشاءاللہ جیسے کہ آج ہم نے ملک المین پہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی توفیق سے ایک مختصر سی بحث کی ہے کہ ملکل یمین اسلام میں کیا ہے قریض کا مسئلہ اسلام میں کیا ہے تو اسی طرح انشاءاللہ اللہ تبارک و اللہ کی توفیق سے پھر تعدد ازواج جو دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ حضور نے اتنا شادیاں کیوں کی اور مسلمانوں کو چار بیویوں کی اجازت کیوں ہے ان شاء اللہ اس پر بھی اللہ کرے گا اللہ توفیق عطا فرمائیں گے تو بہرحال بات دو. تو اب بی بی سبیا ربی اللہ تعالی عنہا کے بعد ایک دوسری بیوی بی ہے بیبی جویری ان کا نام ہے بی بی جویری بن تلحار اور یہ بیبی جوری جو ہیں ربی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اعلی نصب سے ہیں اور اعلیٰ شرف سے ہیں اور ان کا بھی بہت بڑا خاندان ہے اللہ کی شان تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس پیغمبر کے لیے جو ازواج متحرات کا انتخاب کیا ہے تو اللہ کی شان ہے کہ ایک سے ایک نسبند بھی ہسبن بھی جمال کے اعتبار شرف کے اعتبار عبادت کے اعتبار تقوا کے اعتبار سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی دی۔ تھی کہ اسلام نے کتنا شرف بخشایا حیران ہو جائے کہ اسلام نے عورتوں میں سے مفسرہ پیدا ہوئیں محدثہ پیدا ہوئیں صحابیات پیدا ہوئیں معلمہ پیدا ہوئیں مجاہدہ پیدا ہوئیں فقیہ پیدا ہوئیں اولیاء اللہ پیدا ہوئی کوئی ایک مقام ہے جس میں اللہ نے عورت کا انتخاب نہیں فرمایا یہ تو نہیں کہ جی اسلام میں عورت کا مقام نہ ہو کہ عورت کیسے ولیہ بن جاتی عورت کیسے مقام ہے رابع ابھی بن جاتی اس لیے اللہ نے تو عورتوں کو بہت مقام بخشایا اور خاص طور پہ وہ بیویاں جو حضور کے نکاح میں آئیں جن کو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یا النبی انکاح د کتنا بڑا فتح ہے کہ یا نسا انکاح من النساء کیا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی بی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمارا مقام بلند ہے اور کیوں نہ بلند ہو جن کے گھر میں خاتم اور محمد و یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میرے والد محترم اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو حضرت خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی کبھی بیٹھے ہوتے نا اپنے یعنی ایک اچھے خیال میں تو فرمایا کرتے ہیں کہ مولوی مکی شریعت کا مسئلہ ہے اللہ رسول کا یہی فیصلہ ہے علماء امت کا یہی فیصلہ ہے سلفن و خلفن یہی فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد افضل بعد نبی صلی اللہ صبح ابو بکر ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر عمر افضل ہے لیکن فرماتے تھے کہ بیٹا جو مقام اللہ نے عائشہ کو دیا ہے وہ ابو بکر کو تو نہیں ہوتے ہمارا عقیدہ یہی ہے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ شیخین لیکن جو مقام اللہ نے بی بی عائشہ کو بخشا ہے جو قرب ایک بی بی کو حاصل ہو سکتا ہے وہ ابو بکر کو ہو سکتا ہے فرماتے تھے کہ بھائی اگر ابو بکر بہت زیادہ قرب کا اظہار کرے گا تو حضور سے مہان کا کر لے گا حضور کی پیشانی کو چوم لے گا حضور کے ہاتھوں کو چوم لے گا لیکن جو قرب عائشہ کو حاصل ہوگا وہ تو ابو بکر کو حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے یعنی اللہ نے عورت کا مقام کتنا بلند کیا ہے جی ویا بندہ نہ کہ وہ نبی کی ماں کہلاتی ہے وہ نبی کی بیٹی کہلاتی وہ نبی کی بہن کہلاتی ہے وہ نبی کی بیوی کہلاتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو موجودہ دور کا طبقہ ہے اور جو وہ بنانا چاہتے ہیں اسلام اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں پھر تو وہ ایسی ہے دھوپ میں رکھی ہوئی شراب ہے جو سر کا بن جاتا پھر تو اسے آپ چلتی پھرتی لاش کہہ سکتے ہیں عورت نہیں کہہ سکتے عورت کے تو اسلام نے یہ یہی روپیے ہے کہ یا اس کو پھر ماں کے رشتے سے دیکھو یا اس کو بیوی بی کے رشتے سے دیکھو یا بہن کے رشتے سے دیکھو یا بیٹی کے رشتے سے دیکھو اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں تو ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بیوی بیریہ جو ہے رضی اللہ تعالیانہ ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے اور یہ بھی خدا کی شان ہے کہ وہ غزوہ ہے بن مستنق یا جسے غزوہ ہے مرحسی بھی ہے اس کی وجہ سے اس کو غزل مرسی بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو بن مستلق بھی کہا جاتا ہے تو اسی غزبۂ بن المستلق میں جب اللہ نے اسلام کو نصرت دی اللہ نے اسلام کو فتح دی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عزت دی تو یہ بھی بیوی جو تھی بیوی جو, بھی, جو بھی, یہ بھی قید ہو کے آئیں اور خدا کی شان ہے کہ جب تقسیم کا مرحلہ آیا تو یہ ثابت ابن ایسے ابن شماس کے حصے میں آیا رضی اللہ تعالیٰ انہا وا زندگی باقی تو بات باقی تو ہمفیٰ والا عالم برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ مسجد مستشق میں اسلام اور عورت کے سلسلے میں جو دروس ہو رہے ہیں ان میں ازواج و تہارات بہات رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ذکر جاری تھا اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا کہ اللہ نے عورتوں کو کتنا بڑا عظیم شرف بخشا ایک تو شرف یہ ہے کہ وہ نبی کی بیوی ہے پیغمبر کی بیوی ہو اور پیغمبر کی بچوں کی ماں ہو یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ اللہ نے انہیں اتنا اونچا کر دیا کہ قیامت تک وہ بہادر ممنین ہیں کہ تمام امت جو قیامت تک آئے گی ان کے لیے مائیں دنیا کی ہر عورت سے مثلا جو حرام نہ ہو شرار نکاح ہو سکتا ہے لیکن ادواج رسول سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ ماں کے درجے سے اور ایک عالم نے بڑی عجیب بات کی ہے انہوں نے کہا بھی ہمیں اپنی والدہ کے معاملے میں تو نعوذ باللہ نوزلہ نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی شک ہو سکتا ہے کہ میری والدہ میں کردار کا کوئی جھول ہو اور یا میری والدہ سے اللہ نہ کرے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو یعنی ایک انسان ہے احتمال تو ہو سکتا ہے لیکن جن کو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کے فرمان اور قرآن کے فرمان سے ہماری مائیں کہا ہے ان ماؤں میں تو کوئی شک نہیں وہ تو اللہ نے کہا ہے تمہاری مائیں جیسا کہ عبداللہ ابن السلام سے تیدین عامر المؤمنین عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا جب اسلام لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن السلام اب تو تم مسلمان ہو گئے اور ہمارے بھائی بن گئے لیکن چونکہ تم تورات کے ایک بہت بڑے عالم ہو تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے تم لوگوں کو اپنے کتاب طورات کے پڑھنے سے یہ علم تھا یقینی طور پر کہ یہ نبی سچا ہے اور محمد الرسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین جین ہیں اور سید الحمد آخری ہیں یہ بات تم لوگوں کو حاصل تھی علم سے تو عبداللہ احمد السلام نے عجیب بات کی اس کہا اللہ عمر کیا کہتے ہو خدا کی قسم ہمیں اپنی اولادوں میں تو شک ہے لیکن حضور کی نبوت میں کوئی شک نہیں اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے خدا نہ کرے خیانت کی ہو لیکن پیغبر کی صفت تو اللہ نے قرآن میں بیان کی تو اولاد میں بیان کی ان میں کیا شک ہے تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن خواتین کو جن عورتوں کو اتنا اونچا کر ایک تو اقلاف دینا ابھی پڑھ لیتا ہے چھ جی مومن کی مائیں ہیں بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ رسول کے بعد ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے سر میں امو کا تیری ماں کا حق سوا پھر پوچھا اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد چلو پہلا حق تو ماں کا ہو گیا اس کے بعد کس کا حقرا امو کا تیری ماں کا حق سوا بھی پوچھا سرکارِ دو عالم اس کے بعد سر میں امو کا تیری ماں کا حق اس نے اس کے بعد پوچھا حضور اس کے بعد سر میں سما ابا کا اب تیرے باپ کا یعنی اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے کہ ماں کے حقوق کو تو پیغمبر نے تین دفعہ بیان کیا کہ تیری اماں کا تجھ پہ حق ہے تیری والدہ کا حق ہے تیری والدہ کا حق صرف تیرے باپ کا اور اسی لیے علماء نے وجہ بھی بیان کی کہ سرکار والوں نے یہ تین مرتبہ ماں کا مرتبہ بیان کیا تین دفعہ بیان کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ کو تین مراحل سے گزرنا پڑتا ایک تو ماں کے لیے وہ سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ بچے کو پیٹ میں رکھ کے نو مہینے تک حمل کی حفاظت کرنا مشقت برداشت کرنا تکلیف برداشت کرنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں اور پھر بنادت کے مرحلے سے گزرنا یہ بھی ایک موت و حیات کا مسئلہ اور اس مرحلے کے بعد پھر بچے کی رضا اور بچے کی کفالت کے مرحلے سے گزرنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا سنبھالنا یعنی ماں بےچاری سارا دن محنت کر کے ڈپٹی کر کے ہو جائے نیند آگ لگے بچے رو پڑو کے باپ تو کہہ دیتا ہے نا ابھی کیا شور مچا رکھا ہے دوسرے کمرے میں لے جاؤ نا تمہاری کر باپ تو اتنا میاربان ہوتا ہے نا اولاد سے کبھی باپ یہ تجربہ کرے نا کہ ایک پانچ شیر کی ایند پیٹ پہ باندھ کے ادھر آٹھ مہینے چل کے دیکھ لے اسے معلوم ہو کے ماں کا کیا بفا اور اگر تخمراہل یہ تخلیق سے اس مرد کو گزارا جائے جو اپنے آپ کو بڑا بہادر اور بڑا سپر مین سمجھتا ہے نا میرے خیال میں زندگی اگلا دن تو جی نہیں چھوڑ دیں تو اس لیے اللہ نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ امکا ام وکا امکا اور دیکھیں قرآن پاک نے جہاں بھی ذکر کیا الانسان الانسان على السان اللہ نے سمے ہم انسان کو مسیحت فرمائی لازمی بات فرمائی ہے نصیحت لازم ہوتی ہے نا جس سے کوئی نفر نہیں کہ اپنے والدین سے بھلائی کا سلوک کرو تو یہاں تو والدین جمع کا لفظ آ گیا لیکن آگے ابتدا کا ذکر ہے. حمالت وہ پھر ماں کا ذکر ہو تو جہاں جہاں قرآن پاگلے والدین کا ذکر کیا اس کے بعد پھر تقدیم جو ہے وہ ماں کو آیا. اور اس کو اتنا بڑا مقام دیا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں گے جہاں اللہ نے اپنی اظہار شان قدرت بھی کی ہے اب وہاں تو کوئی موقع نہیں تھا وہاں تو یہ بتلانا تھا کہ بھی ہماری مرضی ہم بچہ دیں ہم بچی دیں ہم جوڑے دیں ہم نہ دیں یعنی وہاں تو قرآن اپنے قدرت کاملہ کا خدا ذکر کر رہا ہے کہ یہ بولی میں شاہ ایناسن یا بولی معی شاہ اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہیں یہ بولی میں شا جس کو چاہیں اناسن لڑکیاں یہاں بھی لڑکی کو مقدمات لڑکیاں دیں یا لڑکے اور یہاں بھی اللہ نے عورت کو مقدم کیا ہے لڑکی کو, کو مقدم کیا ہے لڑکوں پر تاکہ اس کی عزت و عظمت جو ہے وہ واضح ہو سکے اسی لیے ہم بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی ججت کے اور بغیر کسی کمزوری کے بالکل الرعینان الا بجہ البصیرت تمام عالم کے پڑھے لکھوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ تمام ادیان کو سامنے لے آؤ اور پھر اللہ کے قرآن اور دین اسلام کا تقابل کرو کہ اسلام نے عورت کو کیا, کیا مقام تو اسی ضمن میں ہم ذکر کر رہے تھے بی بی بیری رضی اللہ تعالی انہا کا بی بی جویری رضی اللہ تعالی انہا جو ہیں یہ غدائے بن المستلق یا غد وائے برے اس موقع پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی عزت دی طلبہ دیا یہاں ان لوگوں کے اور لوگ قید ہوئے مرد قید ہوئے باد غریبت سینا ان میں بی بی جویری بھی قید میں آئیں اور یہ بھی مملوک بن گئی بالکل یمین بن گئی تو اب جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم نے عرض کر دیا تھا کہ اسلام نے جو قنیف کا مقام بنایا ہے اس کے مطابق مجاہدین میں جب تقسیم ہوئی تو یہ بی بی صحابہ جو ہیں ایک صحابی ہیں میرے آقا کے جن کا نام ہے صابت ببن قیس بن شباس رضی اللہ عنہ یہ ان کے نصیب میں آگے ان کے حصے انہوں نے اپنے خامن سے یعنی اپنے اس مالک سے ثابت ابن قیس سے بدل مخاطبت طے کیا بدل مخاطبت کا منع یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک قریب ایک آدمی کے ملک میں آ جاتی ہے اور وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی تم بدلے مخاطبت طے کر لو اتنے پیسے کر مجھے دے میں تمہیں آزاد کروں تو یہ بھی اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھی کوئی اس کو آزاد کرانا چاہے پیسے دے آزاد کرا ل... تاکہ وہ ہمیشہ بھی جاری لوڑی نہ رہے تو بدن کتابت جب طے ہو گیا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے آ کے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ابن جب نقص شباز کے رسید میں آئی ہوں اور اس سے میں نے بدلے کتاب طے کر دیا اس نے مجھے مخاطب بنا دیا کہ اتنے پیسے دے دو میں آزاد کروں یا صلی اللہ میں غلام بن کے نہیں رہنا چاہتا میں ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہوں اتفاق ہے کہ میں اب قریب بن گئی تو عام آپ بھی اس مسئلے پہ مدد کریں اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو فرما دیں چند صاحب مال لوگوں کو فرما دے میری مدد کر دے میں آزاد ہو جاؤں حضور نے فرمایا حل توری رم منہ آپ نے فرمایا کہ بی بی کیا اس سے بہتر ایک حل تم چاہتی ہو اس نے کہا وباد آیا اس سے بہتر اور کیا حل حضور نے فرمایا دیکھو کہ میں تمہارا بدلے کی تابت اگر ادا کر دوں تو صاف بات ہے کہ بدلے کی تابت ادا کرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی اور جب تم آزاد ہو جاؤ تو میں تم سے نکاح کر دوں سہتر سلح اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں ایک قیدی ایک کنیز ایک لونڈی بن کے رہ جانے والی عورت کو آپ اتنا اونچا کر رہے ہیں کہ مجھے خود صرف دار سرکار دو عالم امام المبیاء المرسرین میرا بدل کتابت بھی ادا کریں اور میرے ساتھ آزاد بھی کر کے شادی بھی کریں اور مجھے پھر مرتبہ مہاتر مبنی تک پہنچا دیں رضور نے پھر اچھا اگر تمہیں یہ قبول ہے تو مت پال تو بوائے کے سمجھ لو کہ میں نے کر دیا تو اس طرح بی جویریہ جو, جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت نے آپ کی بیوی بی بنی ام بہادر منین کے درجے پہ پہنچ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا وقت گزرا کہ بی بی جویریہ کا والد جو تھا وہ حضور کی خدمت میں اچھا اللہ کی شان دیکھے کہ بی, بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حالانکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ بی, بی ہیں ان کو تو اتنی یعنی ایک تقاضہ غیرت بھی تھا کہ وہ بی بی بیوی جوہری آگے آنے پہ خوش نہ ہوں لیکن اس کے بعد بھی وہ فرماتی تھی بی عائشہ بندہ ہے مار آئی تو عمرات اکرم منہا میں نے اس جیسی باعزت خاتون نہیں دیکھی اس جیسی شان والی خاتون نہیں دیکھی کہ جس کے حضور کے گھر آنے سے اس کے خاندان کا ایک سو غلام جو تھے آزاد ہو اس کی وجہ کیا تھی کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بی بی جوہری کو بیوی بی بی بنا لیا اور کا اب حضور کے رشتے داروں کو غلام کیسے رکھے بھائی اب جب بی بی جو بیوی بی بن گئی تو جو بی بی جویری کے رشتے دار ہے میرا غلام اس کا غلام اس کا غلام نکابیا کیسے اس میں تو شاہ رسول کے خلاف رضی نہ ہو جائے تو فوراً سب نے آزاد کر دیا تم نے بی بی عائشہ فرماتی ایک سو گھرانے کو آزادی ملی صرف بی بی جویری اس لیے فرماتی کیول نہ خدا کی قسم میں نے ایسی شان والی عورتیں دیکھی کہ جو سب سے پہلے اپنے خاندان کے ایک سو گھرانے کو پیدا پہنچا اس کے بعد ان کے والد آئے انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یارس اللہ کو پتا ہے کہ ہم بڑے سبدار ہوں یہ اتفاق ہے کہ ہم جنگ ہار گئے قیدی ہو گئے لیکن میری بیٹی جو ہے میں نہیں یہ گوارا کر سکتا کہ وہ ایک قریب بن جائے اور ایک بنکری ابین بن جائے اور پھر وہ ایک صحابی سے دوسرے کے گھر میں آئے اور پھر آپ اس کے پیسے ادا کریں اس کو آزاد کرائیں میرے لیے یہ بات جو ہے بڑی ناقابل برداشت ہے تو آپ مہربانی کریں اس کا حل نکالیں میں ہاں ایک حال ہے انہوں نے کہا کہ آپ کیا حال ہے ہم بی, بی جوائریہ کو اختیار دے دیتے ہیں وہ اگر اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی جج کوئی مطالبہ ہی نہیں کچھ جھگڑے ہی اور اگر بیوی بی جوائریہ خود نہ جانا چاہے تو پھر ہم کیسے جبر کریں بھائی ادھر یا رسول اللہ اس سے اچھا فیصلہ تو کوئی ہو نہیں تھا مجھے تو یہ امید ہی تھی کہ آپ ایک قیدی کو اتنی عزت دیں گے آپ ایک مملوکہ کو اتنی عزت نہ میم نے ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرنا چاہتے اسلام نے ہمیں رحمت سکھائی ہے شفقت سکھ رہی ہے مہربانی سکھ رہائی ہے کسی پہ کادی عبد الدنے یا رسول اللہ مجھے بالکل قبول حضور نے ان کے والد کو اپنی بیٹی کے پاس بھیجا بی بی جو کے پاس اور ساتھ یہ بھی پیغام دیا کہ انت مخ لکیا لکل خیا تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے چاہو تو والدین کے ساتھ چل جاؤ میرے طرف سے چلو اور اگر چاہو تو ہمارے ساتھ رہو جب اس کے والدین بڑا گڑ گڑائے اور بڑے پیار سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کیا نہیں کریں گے لیکن اس نے کہا یا بتیں کیا کر رہے ہو اتنی اختر اللہ و رسول اب تو میں نے اللہ اللہ کے رسول کے لیا کو اختیار کر دے اپنے والدین کو چکر میں اپنے والدین چھوڑ سکتی ہوں لیکن اللہ اللہ کے سول کب نہیں چلے اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ بی بی جو ایریا کے اس ایمان پہ پکے رہنے کا نتیجہ یہ نکلا اسلام آبا ابا بھی مسلمان ہو. اور اس کے دو بھائی تھے وہ بھی مسلمان ہو. اور چونکہ وہ سردار آدمی تھا سردار کو دیکھ کے اس کے قبیلے کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو. سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے حضور کی خدمت میں آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم حارث ان کا نام بھی حارث تھا انہوں نے بنایا کہ بھی تم اپنی بیٹی لینے کے انہوں نے کہا تین بیٹی کا لینے میں تو قوم لے آیا ہوں بیٹی کا تو مسئلہ ہی الگ ہے میں تو اپنی پوری قوم لے کے آیا ہوں اسلام ہم سب اسلام قبول کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی کے اس عقیدے میں اس تقاوت نے اس کے دین پہ جمنے میں ہمیں سبق پڑھا دیا ہے کہ اسلام واقعی کوئی عظیم مطلب ہے کہ جس کے سائے میں آ کر ایک بیٹی باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی لیکن ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور وہاں کوئی دولت نہیں کوئی محل نہیں ایک تو سبر ہوتا ہے نا کہ اچھا جی ٹھیک ہے وہ باپ کے پاس اس لیے نہیں گئی کہ ان کو وہاں محلہ مل گئے مکانات مل گئے کاریں مل گئیں بڑا آرام مل گیا اب باپ کے پاس کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ لکڑی کا دروازہ بھی نہیں تھا کاٹ ڈال دیتے تھے پردے کے لیے نیچے بچھانے کے لیے بستر نہیں تھا ایک کاڈ تھا جو آپ سرپال جسے کہتے ہیں بارش سے بچانے کے لیے ٹرکوں پہ سامان پہ ڈالتے ہیں یہ بستر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اگر چار دفعہ لپیٹ دیتے تو بستر بن جاتا اور دو دفعہ لپیٹ دیتے تو قالین بن جاتی اور ایک دفعہ لپیٹ کے کھلا کر دیتے تو وہی دری بن جاتی ہے بستر صلی اللہ تو اس استقامت اللہ علیہ السلام نے رضی اللہ تعالیٰ انہا واضح اور اس کے بعد آپ کی اوپر اسی طرح ازواج رسول میں بہات المؤمنین میں بی بی میمنا اچھا ان کے باپ کا نام بھی حارث ہے لیکن بی بی میما ابن الحلالیہ یہ قبیلہ حلالیہ ان کا جو پہلا شوہر ہے وہ اس کا نام مسعود ثقافت خدا کی شان ہے کہ بی بی میمونہ کے دل میں اللہ نے اسلام کے بارے میں کچھ بھی بہت بتایا حضور پاک کے بارے میں خبریں سنتی ہوتے ہوتے زمانہ آیا وہ دور آیا کہ جب خیبر میں اللہ نے حضور کو فتح دی اسلام کو فتح دی یہودیت کو شکست ہوئی اور یہ خبر جب مکہ مقدمہ میں پہنچی تو بی بی صاحبہ نے اتنی خوشی کی اتنی خوش ہوئی کہ ان کے خامن جو تھے وہ اس سے ہم آ گئے ان کے عجیب بات ہے ہمارے دشمنوں کو فتح ہوئی ہے آپ خوش ہو رہی بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تمہارے دشمن ہیں اگر ہمارا تعلق بن سکتا ہے یہ ہدیوں سے تو بن سکتا ہے مسلمان اس سے تو بن سکتا ہے لیکن اسلام سے تو نہیں بن سکتا تو یہ تم نہیں کہتے ہیں تو اس نے کہا, کہا, کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ بھائی مسلمان ہیں بھئی میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ حق پہ ورنہ جس عالم میں جس قسم و ترسیبیں انہوں نے مکہ سے ہجرت کی ہے مکہ سے ہفشا گئے ہفشیہ سے مدینہ گئے اور جن کے پاس کھانے کو نہیں رہنے کو نہیں پینے کو نہیں جن کے پاس اپنے معاش کے مسائل بھی نہیں ہیں تو وہ کیسے جنگیں جیت رہے ہیں مانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا دید غالب نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے خوانے چلا انہوں نے کہا تم میرے گھر میں ابھی تمہارے میرے درمیان میں اختلاف انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ اسی دور کے اس کے بعد جب یہ سلو ہدے بیا کا مسئلہ آیا سلو تو پہلے ہو گئی تھی سیرت النبی میں انشاءاللہ شاء آپ نے سنا ہوگا پھر حضور مدینہ تشریف لے گئے پھر خیبر کا واقعہ پیش آیا پھر حضور آئے قدرت قدا کرنے کے لیے تو اب بی پی کو انتظار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تو نہیں آنے دیا پکے والوں نے لیکن پھر آئیں گے تو صحیح نہ ہو رہا اچھا بی بی میمنا جو ہیں یہ حضرت ابن عباس اور حضرت خالد وریف کی خالہ ہے اتنا قریبی رشتہ داری بھی اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کی کے لیے تشریف لائے تو بی بی صاحبہ انتظار میں تھیں بی بی صاحبہ نے کسی طرح حضرت عباس کے گھر میں ذکر کیا حضرت خالد کے گھر والوں میں ذکر کیا کہ بھائی مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ طلاق ہو گئی ہے نا کہ میں نے مسلمانوں کی خوشی کا اظہار کیا اور میرے خبر ہے مجھے اتنا تو اگر ہو سکے تو تم میرا نام جو ہے وہ حضور کی شدت پہ پیش کریں شاید حضور مجھے قبول کر لیں بیوی بی بنا دیں حضرت عباس نے کہا کی گوشت کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو حلال ہے اس میں کوئی شرم نہیں ہوتا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم گناہ سے تو شرم نہیں کرتے حرام سے تو شرم نہیں کرتے لیکن حلال سے شرم قومن حضرت کی خدمت میں انہوں نے کہا گیا رسول اللہ بی بی میمونا کا ارادہ ہے اگر آپ قبول فرمانے نکاح کے لیے تو بہت بڑے خاندان کی عورت ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کے قبیلے کو اس کی قوم کو ہدایت کر لیا بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے قبول پا. اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ دوسری خوش رسی بی بھی ہے جس کو چار سو در اس زمانے میں حپل مار دیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو پیغام بھیجا قریش ان نے کہا کہ میرا نکاح جو ہے وہ تو ہو گیا بی بی میمونا سے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اجازت دے دیں ہمارے تین دن بھی اجازت تھی معاہدے کے مطابق تین دن حضور نے رہنا تھا مکے میں لیکن اگر اجازت دے دو تو ہم ایک دن اور رہ جائیں تاکہ بیمنا بی سے شادی یہی ہو جائے رخصتی یہی ہو جائے اور آپ لوگ بھی ہماری خوشی میں شریک ہوں ولی میں شریک ہوں کھانے میں شریک خیش تو ان نے کہا گلاس میں ہم نہیں بھوئی بجلی نہ ہم ایک گھنٹہ نہیں بڑھا آپ نے جو معاہدہ کیا ہے آپ کو معاہدے کے مطابق واپس جانا ہوگا تو پھر میں تو وائدے کے لیے تیار ہیں بالکل ہم تو اپنے آدمی کبھی خلاف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ان ترزونا اگر تم راضی ہو جاؤ ان نے کہا لایا ہم نہیں راضی ہو تو محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ قریش والوں نے دیکھ لیا تھا کہ صرف تین دن جو حضور مکہ میں رہے ہیں تو کتنے لوگوں کے دماغ ہر گئے اور تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی اگر حضور ایک دن دو دن اور رہتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ کھل گئے مسلمان اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور آپ اپنے وعدے پہ جائیں حضور آپ اپنے وعدے کے مطابق تشریف اب حیرات آرین نے آپ دیکھیں خدا کی شان جب آپ مدین منورہ کے راستے پہ جائیں مدینہ شریف کے لیے انشاءاللہ شاء تو راستے میں جب آپ نوریا کے علاقے کے قریب گزرتے ہیں یا جہاں مارل ہیں آخری اور بس کے اسٹاپس بھی ہیں اور ٹاٹا کے بڑی کمپنیاں بھی ہیں بتائیے کیا کیا ہیں تو وہاں بائیں ہاتھ بھر ایک چھوٹا سا احاطہ نظر آئے گا یہ وہ جگہ ہے اس کا نام ہے صرف اور وہی بی بی ممونہ کی قبر بار اور یہ قدرت کا نظام دیکھیں کہ وہ حد نے جو تحقیق کی تو کہتے ہیں کہ وہلی دس پہ اسی صرف اسی مقام صرف اسی بستی میں آپ کی ولادت ہوئی یہاں پیدا ہوئی بیوی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکار ساتھ نکاح بھی یہی ہوا اچھا نکاح تو ہو گیا لیکن چونکہ حالت احرام کا معاملہ ہے حضور فارے ہوں تو رخصتی ہو مکے والوں نے اجازت نہ دی مکے سے جب حضور واپس آئے تو پھر اسی بستی میں روکے اور یہی رخصتی ہوئی یعنی پیدا بھی یہی ہوئی نکاح بھی یہی ہوا رخصتی بھی یہی ہوئی اور موت بھی یہی آئی دفن بھی یہی صلی اللہ تعالیٰ تو یہ بیمونا بی علی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت میں یہی لکھا تھا کہ جہاں تم نے پیدا ہونا ہے وہی وہ تمہارا نکاح ہوگا اسی سرزمین میں رخصتی ہوگی اور اسی سرزمین میں موت آئے گی ہوتا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی صاحبہ کو بھی حضور کیا ازواج تم بہادر بہین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجوائن نے شامل وہ اب ازواج رسول کے بعد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجوائن کے بعد سب سے اہم مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد دی آپ کے تین لڑکے تھے اور چار بیٹے اور خدا کی شان یہ ہے کہ تینوں لڑکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اہم بچپن میں اور بہت ایک بیٹے کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ تھا اور ایک بیٹا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آصم تھا اور ایک بیٹا جو ہے اس کا نام ابراہیم اور یاد رکھیں کہ بعض کتابوں میں لفظ آ جاتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کے نام طیب و طاہر تھے تو در اصل طیب و طاہر نام نہیں تھے بلکہ یہ لقب تھے حضور کے بیٹوں کے کہ کسی کو ماں طیب کہتی تھی تو والدہ حضور صلی اللہ طاہر کہتے ہیں حضور ط یہ پرواز ہوتا ہے کہ یہ ان کے لقب تھے اصل نام جو ہے عبداللہ ابراہیم اور خبر اور عبد اور ابراہیم جو ہیں یہ سیدا خدی جت القبر اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ بھی بیماریا کرتی علی اللہ تعالیٰ کے بدن حضور کی چاروں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی سیدہ خدیجہ القبرہ القبر علی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کی کی کیونکہ آج کل مشکلات ہیں اللہ پاک احمد فرمائے کہ بعد روافظ نے حضور کی بنات کا انکار کیا ہے وہ صرف سیدہ فاطمہ تحرا رضی اللہ تعالی عل کو مانتے ہیں لیکن باقی تینوں بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور کی تینوں بیٹیاں ہیں ہی نہیں صرف بی بی فاطمہ تو ہی حضور کی بیٹی بار حال ان کے مقاصد ہیں اب جیسے دیکھو بی بی فاطمہ حضرت علی کے جو بیٹے ہیں حضرت حسن و حسین ان کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کی جو بیٹی ہے امیر کلسوم اس کو نہیں مانتے حالانکہ جیسے حضرت حسن حسین بی بی فاطمہ تو سہرا کے وطن سے پیدا ہوئے اسی طرح آپ کی بیٹی ہے امیر کلسوم وہ بھی حضرت بی بی فاطمہ کے وطن سے پیدا ہوا لیکن وہاں بیٹی کو نہیں مانتے بی بی فاطمہ کی بیٹی کو نہیں مانتے اور بی بی فاطمہ کے ابا کی بھی اب بیٹیوں بی بی بی کو نہیں مانتے بی بی فاطمہ کی بہنوں کو نہیں مانتے صرف بی بی فاطمہ کو مانتے ہیں کیوں کہ اگر بیٹیاں تسلیم کر لیں تو پھر بی بی ام امسوم اور رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ تسلیم کرنا پڑے گا اور حضرت عثمان دعباد نبی محمد مصباح صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گی اور ان کا حضرت عثمان سے محبت نہیں عقیدت نہیں اور اسی طرح اگر بی بیبی فاطمت کے بطن سے بی بی ام الصوم کو مان لیں تو وہ نکاح ہوا حضرت عمر کے ساتھ حضرت عمر دعاد علی بن گئے وہ ماننا پڑے گا لیے انہوں نے بیاہ نہیں چھوڑائی انہوں نے بیٹیوں کا انکار کر دو بیٹیاں نہیں بس جب اصل کا ہی انکار کر دو گے تو باقی جھگڑے کیوں ہوں اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کے دماغ میں جو تھا وہ کہ بھئی بیت جو ہیں وہ یہ پنچن پاک ہیں باقی اہل بیت نہیں ان کا جو اپنا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں ان پانچ میں بند ہے لی خم اطفی اتفی بےا ہم وبا المصطفیٰ ول مرتضا ابنا وہ کہتے ہیں یہ پانچ ہیں ان کے علاوہ کوئی اہل بیس نہیں اب اگر باقی اولاد ماننی پڑے تو پھر تو پانچ سے بڑھ جائے گا نا معاملہ پھر اہل بیس پانچ تو نہیں رہے اور اگر بھی فاط مد الزلہ اور بیٹی بھی ماننی پڑے تو صرف ابنا ہوما تو نہیں ہوں گے تو بنند بھی ساتھ. تو آئے گی صاحب تو اس لیے ان لوگوں نے اللہ تبارک و زیادہ معاف فرمائے انہوں نے سیدھا انکار ہی کر دیا انہوں نے کہا کہ بھئی انکار جو ہے نا بس یہ ایک بہترین حل ہے تم انکار کر دیتے ہو لاکھ اہل سنت والجماعت بھی چارے زور لگاتے ہیں کہ حضور کی بیٹی آئے حضور کی بیٹی آئے حضور کی بیٹی, بیٹی, بیٹی نے وہ بالکل بس میں نہ مانو اچھا ابھی تمہاری کتابوں میں نکاح ہوا ہے کہ حضرت عبدالی اللہ تعالیٰ نو کا نکاح ہوا ہے چلی کی بیٹی سے وہ بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں وہ ہوا تو ہے کتابوں میں ہے لیکن دراصل وہ حضرت علی کی کسی اور بیوی سے بیٹی تھی حضرت فاطمہ سے بھی تو بھائی دوسری بھی شادی تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی بہت کے بعد کی ہے پہلے تو شادی نہیں تھی دوسری شادی تو حضرت علی نے بعد میں کی ہے اچھا بعد لوگوں نے لکھ دیا انہوں نے کہا کہ نہیں بات تو خیر ٹھیک ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ طرح کی ہی بیٹی تھی ان میں لیکن جب حضرت عمر نے رشتہ مانگ لیا تو حضرت علی دینا نہیں چاہتے تھے ہم شرین نہیں چاہتے تھے کہ بھی عمر کو کیسے رشتہ دیں تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی بیٹی کو تو چھپا دیا ایک جنی کو پکڑ کے اس کو ان میں کسوم کی شکل بنا کے حضرت عمر سے شادی کریں یعنی آپ اندازہ کریں کتنا بڑا دھوکھا ہوا جی آج کا مسلمان ایسے کرے کہ کسی دوسرے کی لڑکی کو پکڑ کے کہا کر دے کیا خیال ہے اس کے بارے میں آپ حضرت علی کی اچھی تعریف ہو رہی ہے مزاج اچھا جب تم تین لڑکیوں کو نہیں مانو گے تو وہ تو بی, بی ختیجہ کے وطن سے ہیں تو بی بی خدیجہ کی اس سے بڑی توہین کیسے ہوگی لیکن بہرحال چلو یہ تو ایک الگ موضوع ہے اور شاید خلفائے راشدین میں میں نے اس پر بات دیکھی ہو اللہ عالم کیونکہ ہر بات یاد تو نہیں رہتی نہ ہر بات تو دماغ میں ہوتی تو باہر صورت یہ ہے جی کہ بناتے رسول میں چار بیٹیاں ہیں میرے محبوب کی بی بی زینب بی بی رقیہ ام پرسوم اور فاطمہ رضواد اللہ تعالی تعالیٰ اجمین اور یہ سب کی سب بیٹیاں جو ہیں سیدہ خدیجہ خلیجت رقم ربی اللہ تعالیٰ عجوائی. اب بھی ذہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئی اور پھر اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی ان بیٹیوں کی کہ جن کی تربیت جو ہے وہ بیت نبوت میں ہو یعنی سیدہ خدیجہ اور محمد عربی بھی تربیت فرمانے والا صاحیے اور پھر سیدہ خدیجہ اور محمد مدنی کا جمال تو بیٹیاں کیسے خوبصورت اور جمال والی نہیں ہوں گی اصب بھی نصب بھی تربیت بھی جمال بھی کمال تو ابو العاصب نربی انہوں نے پیغام بھیجا بی بی زینب سے نکال یاسلم کے قریبی رشتے دار ہیں اور کا میرے کیونکہ اس دور میں ابھی تک تو اعلان نبوت ہی نہیں ہوا بھائی آیا ہی نہیں احکام آئے نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کافروں کے ساتھ بھی نکاح ہوتے تھے اور کافر بھی نکاح کرتے تھے کافر جو ہیں باوجود کافر ہونے کے ان کے نظریک بھی نکاح ہوتا تھا یعنی اندازہ کرو کہ ہیں مشرق ہیں کافر اللہ کو نہیں مانتے نبی کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے لیکن ان کے پاس بھی باقاعدہ نکاح تھا اچھا نکاح میں خطبہ بھی پڑھتے تھے اور باقاعدہ گواہ بھی ہوتے اسی بھی ہے تو جب میرے مندری سرکار کا نکاح ہوا ہے تو خطبہ پڑھنے والے ابھی طالب ہیں حضور کے چچا ہیں حالانکہ وہ تو کافر ابھی نبوت ہی نہیں ملی حضور کو نبوت چالیس سال میں ملی اس وقت حضور کی عمر مبارک مارک پچیس سال ہے تو بہرحال ابل آصف ربی نے رشتہ مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خاندانی رشتہ ہے اور اپنے لوگ ہیں دیکھے والے لوگ ہیں اور ایک بڑے سردار کا بیٹا ہے حضور نے قبول نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد بی بی صاحبہ نے اپنے خامند کے گھر کو آ کے سنبھالا اور ایک مثالی جوڑا تھا مکے میں لوگ مثالیں دیتے تھے اب الاظم کا اور بی بی جینت پری اللہ تعالیٰ تو اللہ اچھا خدا کی شان دیکھیں حالات پلٹا کھاتے دے دی لگتی اتفاق ایسا ہوا کہ حضور نے ہجرت فرما دی گئی ہجرت ہو گئی اور ہجرت فرمانے کے بعد یعنی اب بھی زینب کے لیے بہت بڑا پہاڑ جیسی زندگی گزارنی آ گئی کہ حضور ہجرت فرما گئے والدہ فوت ہو گئی یعنی اب اکیلی ہے وہ اکیلے تو آپا نے ہجرت کر لی یا حبشہ چلے گئے یا مدینہ منورہ چلے گئے سرکارے تو آلبی ہجت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے اچھا والینہ جو ہے آپ کی سیدہ خدیت القمرہ وہ فوت ہو گئیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ بی پی پہ کیا گزری ہوگی تو کوئی نہیں کہ ہم کیا ہوگا اسی زمانے میں ہم جنگ بدر ہو جنگے بدل میں قریش نے ابل آصم نبی سے کہا کہ بھی تم بھی ہمارے ساتھ چلو مسلمانوں سے مقابلہ کر رہے ہیں تو ابل آصم نبی جو ہے وہ بھی کافروں کے ساتھ نکلے حضور کے ساتھ جنگ کرنے کے نکلے تو اس جنگ میں نتیجہ یہ نکلا کہ جب کافروں کو شکست ہوئی ان کے ستر بڑے بڑے لوگ مرے گئے اور ستر قیدی ہوئے تو ان قیدیوں میں یہ ابلاصم الربی بھی ہیں یہ دعاد نبیز ہیں یہ بھی قید ہو گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب آصمی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اب یہ چاہے میرا دعباد ہے لیکن اب کفر اسلام کا مسئلہ ہے وہ کفر پہ ہیں اور ہم دین نے اسلام پہ لہذا اگر تم چاہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قیدیوں سے تھوڑا نرمی اور بعد یاد میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کے چچا عباس بھی گرفتار ہو اور آپ کے داماد ابوالاسم الربی بھی گرفتار ہو اور صحابہ کو انہوں نے جیسے ستایا تھا تو صحابہ کے تو دل بھرے ہوئے تھے نا انہیں تو کس کے پھر باندھا نہیں تو پھر وہ جب کراہ نے لگے تو حضور کو نیند نہیں آئی حضور اٹھ کے تشریف لے آئے اور صحابہ کو بلایا کہا کہ میں نے اپنے چچا کی کراہنے کی آواز سنی ہے کہ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا کراتا آئے تو مجھے نیند نہیں آتی صاحبہ سے کہیں اگر مہربانی کریں تو کچھ رسیاں ڈھیلی کری تھوڑے نہیں لگے ڈھیلا اور ساتھ یہ بھی حکم دے دیا کہ پھر ایک قیدی کی ڈھیلا نہیں کر دی سب کی ڈھیلی کر اور باہر حال ہو گیا دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طے کر لیا کہ بھی اگر یہ لوگ پھر ادا کر دیں ہم ان کو آزاد کر دیں گے اور سب نے فدیا کے لیے مال منگوائے تو بی بی صاحبہ بی بی زینب بن تنبی المصطفیٰ انہوں نے اپنا پیسہ کٹھا کر کے اور اپنا زبر اکٹھا کر کے اپنے قامت کو چھڑانے کے لیے حضور کی خدمت میں اور اس سامان میں ایک ہار آ گیا اور یہ وہ ہار تھا جو احدت خدیجہ تر اللہ تعالیٰ تھا جو ان کی اماں خدیجہ نے شادی کے وقت میں دیا تھا اپنی بیٹی کو لیکن اب چونکہ قیدی کو چھڑانا ہے تو پھر ہار تو زیادہ عزیز نہیں ہوتا شوہر سے حضور نے جب اس ہار کو دیکھا پبکا رسول اللہ صلی اللہ حضور تو پوچھا نے پھر میں یہ وہ ہار ہے جو بی بی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا تو جب میں نے اس ہار کو دیکھا تو مجھے بی بی خدیجہ یاد آ رہی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فبکا آپ نے آنسو بھائے اور اس کے بعد حضر نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے کہ بھی دیکھو بات سن یہ قیدی ہیں اور یہ مال تمہارا حق ہے لیکن میں مشورہ دیتا ہوں ایک بات کہتا ہوں مان لو تو ٹھیک ہے نہ سامان تو کوئی مسرا نہیں کوئی ناراض نہیں مشورہ دیتا ہوں ایک بات کہتا ہوں مان لو تو ٹھیک ہے نہ مانو تو کوئی مسئلہ نہیں میں کوئی ناراض نہیں انہوں نے کہا حضور فرمیا فرمیا اگر چاہو اس کا مال بھی اس کو واپس کر دو اور اس کو اداد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صاحب نے کہا یا یار ہماری تو جانے قربانی تو ممولی سی بات ایک قیدی کو چھوڑ دینا چاہ ہمارے مقدر میں نہ ہوتا یہ قیدی نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے آپ کے داماد ابو اللہ کو سامان جو ان کی بیوی نے بھیجا تھا وہ بھی واپس مل گیا آزادی بھی مل لیکن حضور نے فرمایا ابوالحاس ایک وعدہ کرا نے کہا فرمایا نے کہا کہ میری بیٹی کو مدی نہ بھیجی کیونکہ اندل اسلام اگر فرما تھا بھائی اب چونکہ میری بیٹی مسلمان ہے اور تم کافر ہو اور اسلام اور کفر جو ہے اب جمع نہیں ہو سکتے مہربانی کر کے میری بیٹی کو جو ہے وہ مدینہ پدینہ بیان سنا میرا وعدہ ہے بی بی زینب حاملہ تھی ابو العصف الویر نے واپس آ کر اور اسی بی بی زینب سے آپ کی دو اولادیں بھی ہیں ایک کا نام علی رکھا گیا اور ایک کا نام اماما رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ زینب بات یہ ہے کہ اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا کیونکہ تیرے ابے کا فرمان ہے کہ ان اسلام کا سب کا مہینہ اسلام نے ہمارے درمیان میں جدائی ڈال دی ہے اور میں نے تمہارے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو میں بھیجوں گا تیاری کر میں تمہیں مدینہ ہی رد کرے گی بی بیبا کو بڑا احساس ہوا لیکن نے کہا کہ بس اب جب اسلام نے ہمیں جدا کر دیا ہے تو اب تو پھر کٹھے رہنے کا مقصد ہی نہیں ہے تو ابولہ اعظم نے ربھی کافر ہے لیکن کافر ہونے کے بعد اپنے وعدے کے مطابق بی بی کو لے کے چلا لیکن قریش کو پتہ چل گیا انہوں نے کہا اچھا حضور کی بیٹی کو یہ مدی نے چھوڑائے گا اب ہمارے ہاتھ میں پھر کچھ بھی نہیں رہے گا انہوں نے آگے حملہ کر دیا اور اسی حملے میں بی بی صاحبہ زخمی ہوئی اور آپ کا حمل بھی کر دیا بی بی رضی اللہ علیہ وسلم اور نہیں جانے لیا ان نے ابولاصم الربی سے کہا یہ کیا کر انہیں کہا ابھی میں نے وعدہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہے وعدہ ہو لیکن ہمارے دشمن ہیں ہمارے ستر سردار مارے گئے ہمارا یہ نقصان ہو گیا ہم تو مٹ گئے ابوالاصم الربی جو ہیں جی وہ اسی انتظار میں رہے انتظار میں رہے انتظار میں رہے حتیہ کے کچھ زخم بھی کرے کے پرانے ہو گئے کچھ زخم بھی بھول گئے تو اپنے بھائی کنانہ ابن الربی کو دے کر بی بی کو ہس پہ وعدہ مری دے جب حضور کی خدمت میں بی, بی بی زینب پہنچی تو حضور بڑے خوش ہوئے دیکھو اب الاس بہرحال خوش ہو آخر تو تھا لیکن میرا نام تھا بہت اچھا زبان کا پکا تھا اپنا وعدہ پورا کیا لیکن بہرحال بی بی زینب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی اولاد کا باپ ہے لیکن اسلام کی وجہ ہو اللہ کی شان دیکھیں جناب کے پھر دوبارہ ہارسہ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریا بھیجا راستے میں کافروں سے مٹ بھیڑ ہو گئی جنگ ہو گئی اس میں پھر ابو العظم عبی گرفتار ہو اور گرفتار ہونے کے بعد آیا اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سیدھا پی بھی کے دروازے پہ آیا اور آ کے سلام کیا کہ میں ابوالآسون کا مرحبن پہ ابھی علی نمامہ تمہیں مرحبا کہتی ہوں لیکن اسلام نے آپ کے اور ہمارے درمیان میں ایک جدائی کر دی ہے بتاؤ کیسے ہے خود نے کہا بی رہنا بھی دی یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ میری بیوی بی نہ رہیں میں آپ کا شوہر نہیں رہا لیکن میں تمہارے بچوں کا باپ تو ہوں نا آخر میں گرفتار ہوا ہوں اور جان بچا کے بھاگ آیا ہوں مجھے اب پناہ دو مجھے اپنے حادثہ نے گرفتار کیا میرا مال بھی لوٹا گیا اور میں باغ کے آیا ہوں تو بی صاحب بی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے گھر میں آ جاؤ گھر میں رہ گئی بی, بی نے کسی کو نہیں بتایا رات گزر گئی صبح کی نماز کے بعد جب نماز ہوئی تو بی بی صاحب آنے مسجد نبی میں سینب زینب نے زور سے کہا عجب تو آصف نصبی کہ یا رسول اللہ میں نے آصف نظبی کو پناہ دے دی ہے پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کھڑے ہوئے حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے بات سنو یہ نہ کہنا کہ مجھے خبر تھی ماں ان کو گیا مجھے کسی بات کا پتہ نہیں جیسے تم لوگوں نے ابھی بیٹی کی آواز سنی اسی طرح میں نے بھی ابھی سنی آواز مجھے کوئی علم نہیں کہ اس کے گھر میں ابلاس آیا ہے اس نے چھپایا ہوا تھا اس نے پناہ دی ماں ان کو دیا لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو پناہ دے دے تو تمام مسلمانوں کو پھر اس کی پناہ قبول کرنی چاہیے اب چونکہ بی بی زینب نے اس کو پناہ دے دی ہے اور شریعت کا حکم یہی ہے اس کے مطابق تم میری بیٹی کی پناہ کو قبول کرو کرونے کا قبل نہ یاد اللہ بالکل پناہ کوئی بھی ابولاس کو اپنی چڑھے ابن نبی کو جب پناہ مل گئی تو اس نے بی بی زینب سے درخواست کی کہ حضور کو درخواست کریں کہ اگر مہربانی ہو سکے تو میرا مال واپس کر دیں چونکہ تجارت کا مال ہے اس میں لوگوں کا مال وہ تجارتی مال ہیں اور لوگوں کا مال ہے حضور پاک نے پھر صحابہ سے رکش کی اندازہ کریں یہ ہے انصاف اسلام کہیں یہ تمہارا حق اگر چاہو تو اس کو اجازت بھی دے دو اور مال بھی واپس کر اور اگر نہ چاہو تو پھائی اللہ اللہ رسول ہی پھر یہ مال ہے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے تقسیم انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہے آپ فرماتے ہیں تو بات ہی کو نہیں ہم نے معاف کیا لے جائیں اپنا مال ابو ابو بن وبی جو ہیں اپنا سارا تجارتی سامان لے کے واپس آئے مکے میں اور آ کے ہر آدمی کو جس جس کا مال تھا اس کے گھر پہنچایا تمام قریش کو مال پہنچانے کے بعد دوسرے دن حضرت ابو ابلاس نے یا تیسرے دن یا کچھ دنوں کے بعد حرم مکہ میں جبکہ سارے بڑے بڑے جو لوگ تھے موجود تھے انہوں نے کہا کہ اہل مکہ آپ لوگوں نے اعتبار کر کے مجھے مال دیا تھا تجارت کے لیے میں گرفتار ہو گیا میں پکڑا گیا میں واپس آ گیا اب یہ بتاؤ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ تم لوگوں کا کوئی حق تو میرے پاس نہیں انہوں نے کہا کہ ادھر کہ تم نے وفا کی اور بالکل امانت تم نے پوری کر دی ہے کوئی ایک ڈھیلا بھی ہمارے پاس نہیں ہے اس نے کہا اگر کسی اہر مکہ کا مجھ پہ حق ہے تو کھڑے ہو جاؤ میں حق ادا کروں مکہ میں سے جو سردار تھے وہ کھڑے انہوں نے کہا لا حق خالا ہمارا کوئی حق نہیں اس نے کہا کہ اب اگر تمہارا کوئی حق نہیں تو پھر میری ایک بات اور بھی سن لو اشد اللہ الہ ان محمد اللہ یہ کلمہ میں پہلے پڑھ لیتا لیکن میں سمجھتا تھا کہ ہمارا مال کھا گیا ہمارے مال کو حضم کرنے کے لیے مسلمان ہو گیا ہے اس لیے میں نے مال واپس پہنچایا ہر کسی کی امانت بھی تھی اب میرے دل میں اسلام داخل ہو چکا ہے اب میں تمہارے ساتھ ہی رہتا تو اسلم ابو الحب آصف دبی جو تھے وہ اسلام لے آئے اور اسلام لانے کے بعد پھر مدینہ منورہ واپس اب جب مدینہ منورہ واپس آئے تو آنے کے بعد پھر اپنی بیوی بی کے دروازے پہ پہنچے تو بیوی بی صاحب نے پوچھا کہ مرحبن بے ابن علی و ماما کہ میں مرحبا کہتی ہوں علی اور ماما کے باپ کو لیکن کئی وجہ تھا اب پھر کیسے آ گئے تو, تو اس نے کہا کہ زینب زین بن نہیں اسلم پرہن شریدا بی بی زینب بی بی زینب کو بے انتہا خوشی ہوئی لیکن اس نے کہا حتہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابلاس اب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ پوچھ لوں کہ حضور پاک کیا فرماتے ہیں جب حضور کی خدمت میں آئی آگے بتا حضور بھی بے انتہا خوش ہوئے اب نے فرمایا زینب الحمدللہ اب جب تمہارا شوہر اصلی دلی اسلام قبول کر تو اب نئے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں وہی نکاح صاحب کا تھا اب بی بی زینب اور حب العمبی نے زندگی پھر کٹھی مدینے میں گزاری لیکن اللہ کی شان ہے اللہ کو یہی منظور تھا کہ ایک یا ڈیڑھ سال کے بعد بی بی زینب جو ہیں اس نظیب کی وجہ سے وہ جو ظالموں نے حملہ کیا اور بی بی صاحبہ کا حمل کر گیا تھا اس کے بعد بی بی صاحبہ کو خون کی تکلیف ہو گئی تھی خون جاری تھا تو وہی خون کی بیماری لوٹ آئی اور اس کے بعد بی بی زینب اسی بیماری کی وجہ سے پہنچ گئے اللہ تعالی تو سرکار دو عالم رحمتیں دو جہاں اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام آپ تو کہتے ہیں نا جی مگر تو کہتا ہے نا اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے اس کی تو دی آزادی کر دی اس کی تو گواہی آدھی کر دی اب آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت کی امان کو اسلام کتنی بڑی امان دیتا ہے کہ ایک بچی کھڑے ہو کے اعلان کر دیتی ہے کہ میں نے تمہارے دشمن کو بڑھا دی ہے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے آج کہتے نا ان کو جو صرف بہم کے دشمن ہیں کوئی یقین نہیں کہ انہوں نے نقصان پہنچا ہے ایک تو خیول ہے خواب ہے خیال ہے اس کو معاف کر دیں ایک تصبر ہے نا جی ایک خیال ہے کہ یہ لوگوں نے مسلم بھی ہمارے اس پر سینٹر پہ حملہ کر دیا ہے لیکن حقیقت تو اللہ جانتا ہے کسی نے آنکھوں سے دیکھا نہیں جہاں دلائل اس کے حق میں آتے ہیں وہاں دلائل سارے خلاف بھی آتے ہیں اور خلاف دلائل دینے والے بھی اور کیا اپنے لوگ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے تحقیق کی ہے بلکہ اب تو نہیں ایک تحقیق یہ بھی آ چکی ہے کہ وہ پورے جہاز جو تھے ریموٹ کنٹرول تھے اور جو اندر بندے تھے وہ لگنے سے پہلے مر چکے تھے بےچارے اب تو یہ تحقیق بھی آ چکی ہے لیکن اس کے باوجود کیا اگر وہ مشک والا قیدی مل جائے تو یہ چھوڑ دیں گے جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا بہت بڑا محافظ مانتے لیکن اسلام دیکھو اسلام ایک عورت کی کہ وہ پورے مدینے والوں کا دشمن ہے جنگ کی ہے اس نے جنگ میں پکڑا گیا ہے اس سے بڑا جرم کیا ہے بھائی جنگ میں ابولا اچھا بدر میں بھی اسلام کے خلاف لڑنے آیا اب زید بن الحالسہ والے مقابلے میں بھی لڑائی میں پکڑا گیا لیکن ایک لڑکی نے پناہ دی ہے حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے علم تھا نہیں میرے علم تو واقعہ نہیں ہے لیکن اگر ہم میں سے ایک عورت بھی کسی کو پناہ دے تو اسلام اس کو پناہ دے اس سے بڑا مقام کسی نے آج تک عورت کو دیا ہے اس سے بڑا مقام آج تک کسی نے عزت دی ہے بیٹی کو یا بہن کو یا بیوی بی کو یا ماں کو اتنی بڑی عظمتوں سے دو چار اگر کیا ہے تو صرف اسلام نے کیا ہے لیکن خدا کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات مرنا تو پھر وہی ایک بخذ ہے اسلام عورت کو نہیں مانتا اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے اسلام نے عورت کو پابند کر دیا ہے مولوی نے اس کو ایسا برقعہ پہنا دیا ہے یہ جی? معلوم ہوتا ہے کہ بیچاری اس کے اندر قید ہو کے رہ گئی ہے پھر وہ مولوی مر گئے ابھی اخباروں میں آتا ہے جس نے برقعہ پہنے ویسے پہنتی ہے نہ مولوی کے بس میں ہے نہ کسی غیر مولوی کے بس میں اور جس نے نہیں پہننا ہے وہ مولوی کی بیٹی ہو کے بھی نہیں پہنتی ہمارے ایک بہت بڑے فالت مولوی صاحب تھے ان کی لڑکی آپ کرتی ایک لطیفے کی بات تو ایک بزرگ نے جا کے ان کی خدمت میں کہا انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے مفکر اتنے بڑے سکالر اتنے بڑے آدمی اسلام میں آپ کا ایک مقام ہے اور آپ کی لڑکیاں پردہ بھی نہیں کرتی ہیں اور آپ کالج میں بھی جاتی ہیں اور کالج بھی اس میں پڑھتی ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہے یا لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑتی ہیں نے کہا کہ ہاں اصل بات یہ ہے کہ وہ کالج کا ماحول بہت اچھا ہے اور وہاں جو پروفیسر اور پرنسپل ہیں ان کو میں نے کہہ دیا ہے اس خیال تو اب حال یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ یعنی اگر پرتاد نہ کرے تو مولوی کی بیٹی بھی نہیں کرتی کتنے لوگ ہیں یعنی آپ حیران ہوں گے کتنے بڑے بڑے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں جو ہے وہ شوبج میں آ کتنے اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں سادات کی لڑکیاں پیروں کی لڑکیاں بہت بڑے گدی نشیلوں کی لڑکیاں برت راستے میں لگ گئی یہ اس کا معنی تو نہیں کہ آپ ان کے کردار کو دیکھ کے اسلام بحت راض کریں یا میرے کردار کو دیکھ کے آپ اسلام پہ اعتراض کریں نہیں بات ہے اسلام میں ہر قسم کے لوگ ہوتے بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے احکام کو دیکھیں گے اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے وہاں لینا عزت بدار اب آپ اس مبارک سلسلے کا نواہل سماج فرمائیں الحمد للہ وقفا اسلاتم المبیا دنفیٰ والا برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو اللہ تبارک و تعالی کی عنایت سے آپ کی اس مستشکا کی مسجد میں جو سلسلہ دروس اسلام میں عورت کا مقام کے عنوان سے شروع ہے اس میں ہم نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ اللہ نے عورت کو کتنے بڑی عزت بخشی ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ تاریخ میں کوئی مذہب کوئی قوم کوئی امت کوئی جماعت نہیں دے سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی وفات کے بعد بھی قیامت تک و حاطل کے مرتبے پہ پہنچ جائیں بڑے سے بڑے دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن ان کی بیوہ انہیں فوراً شادیاں کرنی اسلام نے کتنی عزت بخشی عظمت بخشی کہ صرف عورت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ عورت جب ایک نبی کی بیوی بن گئی خاتم المبیا کی بیوی بن گئی تو اب اتنا اونچا مرتبہ ہو گیا کہ قیامت کے جو لوگ پیدا ہوں گے ان کے لیے بھی وہاں کا درجہ اور اسی ضمن میں پھر ہم نے بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے ایک تو ہمیں عورت کی عزت و عزبت جو اسلام نے اسے بخشی ہے وہ معلوم ہو دوسرا میری بیٹیاں بہنیں جب یہ دروس انشاء اللہ سنیں گی تو انہیں اندازہ ہو کہ ازواج رسول نے کس طرح زندگی گزاری ہے اور ان کو عزمت کیوں ملی بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں ہم نے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں بی بی زینب پھر بی بی رقیہ ان میں کلثوم یہ تقریباً قریب قریب ہیں رقیہ اور ان میں کلسوم اور پھر سیدہ فاطمہ دظا فضو اللہ علیہ اجمعین یہ چار بیٹیاں ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا نام آج بھی تاریخ میں روشن ہے اور کیا مت تک روشن ہے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بی بی رقیہ اور بی بی ام کلسوم جو ہیں تقریباً یہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یعنی کٹھی پیدا ہوئی ہے کیونکہ ایک کے بعد فوراً آ گئی بچی تو زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تو دیکھنے میں برابر لگتی تو ان کے ساتھ سب سے پہلا پیغام جو ہے نکاح کا وہ تو ابھی طالب لے کے آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور وہ پیغام لائے ابی لہب کے بیٹوں کے لیے جس کا نام اتبا اور اطیبہ اور ابی لہب جو ہے یہ اس کی کنیت ہے ورنہ اس کا نام بھی عبد العضا ہے عبد العضا ابن عبد المطلف وہ صاف بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت تو ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلف ہے تو جب وہ پیغام لے کے آئے اپنے بیٹوں کا دونوں بیٹیوں کے لیے بی, بی رقیہ اور ان میں خوشون کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ رشتہ قبول ہے لیکن میں اپنی بیٹیوں سے پوچھنے کے بعد حتمی فیصلہ کروں اسی سے ہمیں اسلام کا یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کوئی عورت بھیڑ بکری نہیں ہوتی کہ ماں باپ جہاں چاہیں جب چاہیں سودا کرتے اسلام نے اس کا ایک حضرت بخشی جہاں والدین کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کے اولیاء امور ہیں اس کے ودی ہیں اس کے بغیر وہ نکاح نہ کرے وہاں عورت کو بھی یہ حکم دیا ہے اور حق دیا ہے کہ والدین اس سے پوچھیں اس کی مرضی کے خلاف نہ کریں تو اب بی, بی خدییہ رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت اپنے دل میں اس رشتے پہ خوش نہیں تھی وہ ابھی کو اور اس کی بیوی بی کو ام جبیل کو اچھا نہیں سمجھتی لیکن وہی بھی, بھی خریہ بہت بڑی عاقلہ بہت بڑی فاہما آ... وہ خاتون تھیں وہ سن اسلام تھی خاتون اول تھی اسلام میں تو وہ اس لیے خاموش رہیں کہ کہیں حضور پاک کے دل پہ بوجھ نہ گزرے کہ یہ مجھے اپنے خاندان سے کاٹنا چاہتی ہے وہاں رشتے پہ راضی نہیں ہو رہی کیونکہ ایک پتری بات ہوتی ہے نا کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی جیسے آج کل کے حالات ہیں عورت چاہتی ہے کہ میرے رشتے داروں میں رشتے ہوئے اور مخام چاہتا ہے کہ میرے جو خاندان ہے باپ دادے سے تعلق ہے وہ نہ ٹوٹے بہرحال یہ تو ہے کہہ لیں حالات کا تقاضا ہے جو آج کل ہو رہا ہے ہل اس کا کافروں نے ایک اچھا کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی رشتے داروں میں یاد ہی نہ کرو بیماریاں پیدا ہو انہوں نے ایک اچھا مسئلہ دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ آئندہ شلا رحمی ہو ہی نہ سکے کہ کبھی بھائی نہ ملے کبھی رشتہ داری آپس میں ان کی قائم نہ رہے چونکہ ان کا جو معاشرہ ہے نا یہی تو کل کو مقابلہ کرتا ہے کو فراہ ان کو توڑ پھوڑ دو مجھے ایسے کہ ایک لطیفہ بھی ہے نصیحت بھی ہے کہ حضرت سالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے تو وہ شاید انجینئر تھے تو آدمی جس ماحول میں جاتا ہے پھر اس کا اثر تو ہو جاتا ہے تو وہ جب آئے تو اسی انگریزی لباس میں تھے اور سر پہ ہٹ تھا تو ادھر تنوی رحمت اللہ علیہ بھی کہیں سفر کے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ٹانگے پہ کسی سڑک پہ ٹکراؤ ہوا تو دونوں نے ٹانگا روک لیا اور اترے ملنے کے لیے تو اس نے جلدی سے ہیٹ اتارا حضرت کو گلے لگانے کے لیے تو آپ نے فوراً فرمایا کہ بھائی انگریز کی ٹوپی میں اور کوئی برائی نہ ہو لیکن دو دلوں کو ملنے نہیں کیوں ہیٹ سر پہ ہو تو آپ کیسے بھی لیں ابھی پی کیپ سر پہ ہو تو آپ الٹی کر رہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ انہوں نے تو ہر چیز میں ایک مختص ہے تختیف ہے سوچا ہے سدیوں تک وہ پہلے کام کرتے ہیں کہ کس طرح اسلام کو کہاں کہاں ہم نے بدنام کرنا ہے کہاں کہاں ہم نے ذک پہنچانی ہے کہاں کہاں ہم نے توڑنا کوئی منصب مزاج کافر ہوتا ہے تو بعد میں کہہ دیتا ہے کہ ہاں جی یہ بات غلط اور اس کو بھی پھر وہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے کھڑے لوگ ہیں کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہم نے کہا کیوں کہ غلطی بھائی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد کہلطی تو کیا ہوگا تم تو کہہ تو غلط جو مر گئے ان کا کیا ہوگا جن کے گھر اجڑ گئے جن کے بچے یتیم ہو گئے جن کی عورتیں بیوہ ہو گئی جو درد در ہو گئے کوئی بھی ہو تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ منی صاحبہ نے بڑے تفاہم سے کام لیا کہیں منع کرنے سے حضور کے دل پہ بات ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اجداد کےجداد رشتہ دار ہیں جہاں تک بیٹیوں کا تعلق تھا اور نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں تو ہم بھی حضور کی رضا پر رادی ہیں انہوں نے رداق بندی کا اظہار کر دیا نکاح ہو گیا لیکن یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نکاح تو ہوا ہے لیکن دونوں بیٹیوں کی رخصتی نہیں ہوئی نکاح ہو گیا لیکن ابھی اپنے خامنوں کے گھر میں نہیں گیا اب اسی زمانے میں بے ست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مبارک ہوا کہ اللہ کا بھائی اتری حضور میں اعلان نبوت فرما دیا آپ نے دعوت توحید دی تو اب جناب وہ اختلاف شروع ہو گیا قریش اور اس اختلاف میں سب سے زیادہ عدابت اختیار کرنے والا ابھی گاہب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبل صفا پہ کھڑے ہو کے تمام قریش کو دعوت دی یا قریش یا بڑی ہاشم یا صفیہ یا فلان یا فلان یا فلان یا صبا بڑی دور سے آواز دی سارے کے سارے دوڑے جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہے حملہ کرنے والا ہے تو میری خبر پہ بار کرو گے جی بالکل کریں گے آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ماجب ربنا کا اللہ سات تو سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ آپ نے جب توحید کی دعوت دی بدبخت ابیلا جب باللہ آپ کے لیے ہلاکت اسی لیے میں بلایا تھا یہ وہی ابی لحب اسی کے لیے اللہ نے قرآن میں وہ سورت اتاری تبدی ادا ابیل تب تو یہ وہ دشمن اسلام دشمن دین اور دشمن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اب دشمنی جو کہ اتنی حد سے بڑھ گئی اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اسبا اور طیبہ کو اور کہنے لگا کہ بات سنو کہ جب ہم حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں ہماری ان سے دشمنی ہے تو پھر ان کی بیٹیوں کو گھر میں لے آنے کا کیا مطلب اس لیے میں تم قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد تم دونوں بیٹوں کو کبھی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا نہ بیٹا سمجھوں گا نہ اولاد سمجھوں گا جب تک جا کے تم طلاق نہ اور بعد میں نے یہ لکھا ہے کہ کبار نے باقاعدہ میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ہمارے مقابلے پہ آ گئے ہمارے آلیہ کی ترتیب کرتے ہیں ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں ہمارے باپ دادے کے دین کو ٹھکرا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے مطمئن بھی ہیں کہ انہیں بی بی خدیجہ جیسی بی بیوی بی بھی لی بی ہے اور پھر اللہ نے بیٹی دی بی بی زینب تو اس کا ابوالعصمبی جیسے آدمی سے رشتہ ہو گیا اب حضور کی اور دو بیٹیاں ہیں وہ جب جوان ہونے کے قریب آئیں تو ابھی صاحب جیسے سردار کے بیٹوں سے رشتہ ہو گیا تو حضور تو گویا کہ گھریلو زندگی سے مطمئن ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح پریشان ہیں تو اس پریشانی کا ایک حل یہ بھی ہے کہ حضور کی بیٹھیوں کو طلاق دے دی جب کسی باپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے تو اس سے کیا گزرتا اور جب باپ بھی محمد رسول اللہ اصل میں یہ ساری باتیں سچی بات یہ ہے کہ ان کے لیے باعث ہدایت بھی ہے باعث عبرت بھی ہے باعث مئ عزت بھی ہیں جن کے اندر ایمان ہے اسلام ہے خدا رسول کو مانتے آج کل کا مادر پتر آزاد معاشرہ جو ہے اس میں بیٹی کو طلاق ہو جائے تو کیا ہے تو نکاح ہو جائے تو کیا ہے کیونکہ نہ وہ نکاح کرنے کے وقت اپنے والدین کو اہمیت دیتی ہے نہ جدا ہونے کے وقت میں ان کو کوئی اہمیت دیتی ہے اس کی یہ شخصی آزادی ہے وہ جو چاہے کرے تو بہرحال اطبا اور طیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بیٹے نے گستاخ نے اپنے باپ کے سکھانے سے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا نعوذ باللہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے آدمی کہتا ہے جی چھوڑے جی اپنی بیٹی لے جاؤ میں تو تھوکتا بھی نہیں کہ ہمارے ہاں بھی ایسے محاورات اللہ معاف کرے استعمال ہوتے ہیں اور جی لے جائیں آپ اپنی بیٹی کو میں تمہاری بیٹی پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں تو ایک بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ کر کے ایسے کہا جب یہ بات کہی اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبود بلّہ اس نے تھوکا بھی دشمنی تو دشمنی ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ ایک تو میری بیٹیوں کو بلا وجہ طلاق دی گئی بغیر کسی جرم کے اور دوسری اس قدر گستاخی کرے انسان کے آ کر بجائے اس کے شرمندہ ہو آگے کہتے تھے جی وہ باپ نے مجبور کر دیا ہے ہم مجبور ہو گئے ہیں ہم تو نہیں چاہتے تھے لیکن یہ کہ نعوذ باللہ انہو یہ تھو تھوک بھی ڈالے اور حکارت اور تنقید کے ساتھ پیش آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ع زبان سے دعا نکلی کہ اللہم علیہ قلب من تعالی کہ یا اللہ جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو اس بد وقت پہ مسلم اچھا آپ اب دیکھیں ابھی دشمن ہے کافر ہے حضور کی نبوت نہیں مانتا رسالت نہیں مانتا آپ کی دعوت کو نہیں مانتا لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ حضور نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے تو کہنے لگا کہ اب مجھے ڈر ہے کہ اس کی دعا لگے گی دلنے. یہ وہ بھی جان تو اسی اسرا میں شام کی تجارت کے لیے جیسے کہ مکے والوں کی عام عادت تھی کہ وہ گرمیوں میں سفر کرتے تھے تجارت کا اسی طرح اہل دان ان کے تھے سیف کو شتاح کا جب شام کی طرف انہوں نے تجارتی سفر کیا تو ابھی لاحب بھی تھا اور بھی لوگ تھے بڑے بڑے لوگ تھے بڑا بڑا سامان لے کے جا رہے تھے وہاں بیچیں گے وہاں سے لے آئیں گے تو وہ بیٹا بھی تھا جس کو حضور نے بتوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو چونکہ حضور نے بد دعا کیا دیکھو دل میں کتنا یقین ہے دشمن مانتا نہیں لیکن حضور کی دعا پہ یقین ہے جب اللہ دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں پھر یہی بات ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ یہ سچی بات آدمی جانتا ہے کہ اسلام حق ہے آدمی جانتا ہے کہ اسلام کا دین جو ہے وہ ایک دین ہے جامع ہے قابل ہے مکمل ہے اور اس کے اندر فلاح ہے خیر ہے بھلائی ہے ہدایت ہے لیکن تو اب جناب یہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھی ایسا کیا کرو کہ سفر کی راتوں میں ہم ایسا کریں گے کہ اپنا سامان اکٹھا کر کے رکھ دیا بوریاں شوریاں سامان ایک قسم کا وہ اونچا تلا بن گیا تھڑا بن گیا بوچان بن گئی تو اس کے اوپر میرے بیٹے کو سلا دیا کریں اور باہر جو ہے ہم سب لوگ سو جایا کریں تو اسی طرح وہ کرتے کہ سارے سامان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ڈھیر لگا دیتے اور باہر جو تھے وہ سب اپنے اپنے بستر لگا کے سو جاتے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو جنگل سے ایک شیر نکلا اور وہ شیر ایسا کہ آگے ایک ایک بندے کے چہرے کو اور منہ کو سونگتا ہے پھر اس کو کچھ نہیں کیا ایک جنگل کا بگاڑ ہے جنگل کا جانور ہے اس کو کیا لیکن جب اللہ تبالک بتا کسی جانور کو بھی مسلمت کرتے ہیں تو اس کو بھی یہ دے دیتے ہیں کہ آپ نے اسی کو پکڑنا تو وہ جناب سونگتے سونگتے سونگتے دیکھا اس نے ایک آدمی کہتے ہیں میں جاگ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں لیکن ڈر کے مارے اب شیر کو دے کے کیسے آواز نکالوں آواز نکالنے کی تو مجھ میں بھی ہمت نہیں ہو رہی لیکن دیکھ رہا ہوں کھلی ہوئی کہتے سم آواز تھا اس کے بعد اس نے دور سے تھوڑا دور جا کے زور سے چرانگ لگائی اور سیدھا اس مچان کے اوپر گرا وہ کہتا ہے بس اس کے بعد اس ہم نے اس کی چیخ بھی نہیں سنی کہ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک اللہ کے نبی کی بدوا جو تھی وہ پوری ہو گئی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں حد سے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے انتظام فرما دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کا اشتہ طلب کر لیا اور حضرت عثمان ہر لحاظ سے یعنی رسب بھی ہے حسب بھی ہے خاندان بھی ہے دولت بھی ہے عزت بھی ہے عثمان تو بن اگر پر اس کے بڑے لوگ ان کا رشتہ ہو گیا لیکن اسلام کی وجہ سے ان کی بھی مخالفت تو سیدہ رقیہ زوجہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے کامت کے لیے ہجرت کی حبشا حبشا کی اللہ یعنی اندازہ کریں اپنے زوج کی اتاعد کا فرما برداری کا فرض کہہ سکتی ہے بیٹی کے جی میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا عثمان کیا کہہ سکتے لیکن جب حضرت عثمان ہجرت کر رہے ہیں تو بیوی کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جہاں جائے کیونکہ بیوی کا تو من یہی ہے اللہ نے تو اس کو اس کا رفیق حیات بنایا یعنی وہ اس کی زندگی کا ساتھی ہے دکھ سکھ کا ساتھی ہے اس کے ہر مشکل میں کام آنے والے اس سے زیادہ اور قریبی رشتہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا جیسے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا عورت کے بارے میں کہ ان تم لباس الخن کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو کیا مانا کہ جیسے لباس کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح بیوی کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا جیسے لباس کے بغیر بندہ ایک اور ہے ننگ دھڑگ ہے اس کی کیا قیمت کی ہے اسی طرح بیوی بھی اپنے خامد کے بغیر نہیں رہ سکتی ورنہ وہ بھی پھر تمام ہاوسکار نظروں کا شکار ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے زوج بنایا ہے اس کی عفت کے لیے اللہ نے زوجا پیدا کیا اب جناب ہجرت کر گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ میں تھے ابھی آرام سے کچھ دن گزر رہے تھے کہ وہاں خبر پہنچی کہ تخل فل اسلام حمز تو عمر کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر اسلام میں آئی تو اس وقت تو وہاں جو مہاجرین تھے حبشہ میں انہوں نے سوچا کہ اللہ کا شکر ہے اب تو بڑے طاقتور رہے لوگ اسلام میں آ گئے حضرت عمر بھی آ گیا حضرت حمزہ بھی آ گیا تو اب ہمیں کیا تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے پھر دوبارہ واپسی کا ارادہ کر دیا اور حضرت عثمان بھی واپس ہے بی بی رکیا بھی واپس آیا لیکن جب مکہ میں پہنچے فالات اسی طرح کھیلا تو اب بھی بی بی رکیا نے دوسری ہجرت کی مدینہ منوس اس لیے کہا جاتا ہے ذات الجرت کہ وہ ایک ایسی بی بی ہیں جن نے دو ہجرتیں کی ہیں حتیہ کی طرف ہجرت کی بل مدینہ کی طرف اور اللہ تبارک بتا کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر حجت کر کے تشریف لے آئے اور بی بی رقیہ جو ہیں ان سے ایک ہی بچہ پیدا ہوا عبداللہ اور اس کے بعد بی بی رقیہ کی وفات ہو گئی اور یہ یہی وجہ تھی کہ حضور نے حضرت عثمان کو روک دیا مدینہ منورہ میں کہ آپ ہمارے ساتھ سفر نہ کریں تاکہ بی بی رقیہ کی حفاظت اور ان کا علاج اور معالجہ اور تمریب ہو سکے اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اسلام میں دیکھیں جی ہاتھ کتنا بڑا اہم ہے لیکن اگر بی بی بیمار ہے تو فامن اس کی حفاظت کے لیے روک سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں مجھے نہیں ہو تو بی بی رقیا کے بعد اب بی بی امی کلسوم اور بی بی فاطمہ تو بی بی فاطمہ تو سب سے چھوٹی ہے بی بی امی کلسوم جو ہے وہ تو بی بی رکیا کے درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے ان کا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نے اپنے بستر پہ سنایا جیسے کہ آپ الحمدللہ للہ سیرت النبی میں سن چکے ہیں پھر حضور حضرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں یہ مکہ میں رہ گئے یعنی بی بی بیسوم بھی اور بی بی بیان اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان دو بیٹیوں نے اور بی بی رقیہ نے کتنا مشکل دور دیکھا ہے حضور کے ساتھ بی بی رکیہ بی بی فاطمہ الہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیش نے بیکاٹ کیا اور شیب ابھی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سال تک کے لیے محسوس کر دیا گیا کہ آنا بند جانا بند سودا بند کوئی چیز خرید ہی سکتا تو یہ بیٹیاں حضور کے ساتھ اور پھر ان پر پے در پہ جو ہے نا جی غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے گی بی, بی خدیجہ فوت ہو گئی اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرما گیا بندہ کریں کہ ان کا کیا عالم ہوگا اور پھر اپنے دین پہ اور اسلام پہ بھی مضبوط رہیں آج تو بڑے بڑے لوگوں کے دل جو ہے نا جی وہ ہل جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں لیکن یہ دونوں بیٹیاں دونوں بچیاں بالکل ثابت قدم رہی اور حضور نے مدینہ منورہ سے جا کر زید بن ابنہار کو بھیجا کہ ان کو لے آئیں مکہ کرم سے مدینہ دل زید بن ہارشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ان دونوں کو لے آئے مدینہ منورا میں تشریف لے آئی الحمد للہ سلم الحمد اسی اسنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے وہ کون علیہ آثار غضب کی شدید ناراض غصے کے آثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا جاتے گا عمر کیا بات ہے نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ حضرت عثمان نے بڑی زیادتی ہمیں عثمان تو بڑا بہیا انسان ہے وہ تو کسی کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتا اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں امی ارز تو میں نے اس پہ اپنی بیٹی بیوی ہفسہ کا رشتہ پیش کیا کہ ابھی میری بیوی بیوہ ہو گئی تو تم ایک اچھے آدمی ہو میں تمہیں رشتہ دینا چاہتا ہوں لیکن کمال یہ ہے یا رسول اللہ کہ بسا کرتا عثمان عثمان چپ کر کے جو بیٹھا نہا نہ یہ کیا بات ہے اگر اس کی کوئی مجبوری ہے تو مجھے کہہ دیتا کہ ابھی میں رشتہ نہیں کر سکتا لیکن ایک آدمی بیٹی والا ہو کے دوسرے کے دروازے پہ چل کے جائے نہیں میں آپ کو بیٹی دینے آیا ہوں یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی عجیب اتفاق کی بات ہے ہمارے نانا مرحوم جو تھے بہت بڑے عالم تھے اللہ نے انہیں بہت بڑا علم بھی دیا تھا مال بھی دیا تھا جمال بھی دیا تھا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہی نہیں کی وہاں کے لوگ واقعات بتاتے ہیں اور اللہ نے ان کے زبان میں ایسا اثر رکھا تھا کہ جہاں بھی وہ تقریر فرماتے تو دس آدمی پانچ آدمی پندرہ آدمی بیس آدمی کھڑے ہو کے توبہ کرتے کوئی چوری سے توبہ کر رہا ہے کوئی ڈاکے سے کوئی قتل سے کوئی زنا سے کوئی گناہ سے تحبہ کر رہا بڑا اللہ نے زبان میں اثر دیا تھا بہت بڑے آ لیکن اتفاق کی بات ہے تھے بریلوی عقیدہ ڈھیلا تھا یہ آج کل والے بریلوی تھے نہیں تھے جو ہمارے ہیں یہ تو ماشاءاللہ یہ تو کوئی ترقی یافتہ اکیسویں صدی والے بریلوی ہے نا وہ تھے تو بریلوی لیکن پھر بھی عالم بریلی یعنی یہ نہیں کہ وہ شرک کی حدوں کو چھو دیں بس ان لوگوں پر یہ ہوتا تھا کہ غلبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور یا اللہ کی محبت کا ایک بے حد غلبہ ہوتا تھا لیکن وہ حد سے تجا گزری کر جب سب سے پہلے نواب بہول پور نے ہمارے بہول میں جامعہ عباسیہ کے نام سے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تو اس کے سب سے پہلے جو پرنسپل تھے اور بڑے تھے حضرت خلیفہ اولا محمد صاحب گھوٹوی رحمت اللہ علیہ بہت, بہت بڑے عالم تھے اور ان کے دور میں ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں بہت بڑے عالم استاد العلماء اچھا اللہ نے ان کو بھی ماشاءاللہ اللہ جوال بھی دیا علم بھی دیا اور خدا کی شاع ہے کہ بریلوی وہ بھی بریلوی تھے مسلک کرن بریلوی تھے پیری فکیری سے کچھ زیادہ تعلق تھا تو کبھی کبھی وہ ہمارے نانا مرحوم کو ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے تو پہلے ہمارے پاس آتے ہمارے گاؤں میں بستی میں یہ ہمارے والد صاحب تھے تو پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھوڑی کا انتظام کرتے گھوڑی پہ بٹھاتے تو پھر ہمارے نانا مرحوم کی بستی میں لے جاتے تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تھے تو ریلوی کی بارا لیکن عالم سے میرے پاس آ جاتے کہ مجھے پہنچاؤ تو میں کیا کرتا کہتے ہیں اور پہنچانے کا بھی یہ ادب تھا والد صاحب فرماتے ہیں کہ میری جوانی تھی تو گھوڑی لے کے میں آگے پیدل چلتا حضرت کو گھوڑی پہ بٹھاتا تو ہم جا رہے تھے تو ایک دن کہنے لگے کہ مولوی خیر مصاحب آپ کو حضرت مولنا روم کی مصنوعی یاد ہے نہیں حضرت میں تو قرآن حدیث پڑھانے والا آدمی ہوں تعلق کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں سے تو مجھے یاد ہے کبھی کبھی تقریب میں پڑھ دیتا ہوں لیکن پوری ترتیب سے کیا لیکن آج جل کرتا ہے بس نہیں سناؤ الب صاحب ماشاءاللہ بڑے اللہ نے ان کو بہت بڑی آواز دی تھی اور بڑی ظہیر سود بھی تھے اور آواز میں درد بھی تھا اور آواز میں حسن بھی تھا ابھی بھی ہمارے علاقے کے گاؤں کے لوگ ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے والد صاحب سو جب نماز کے بعد درد دیتے تھے تو ہم دو میل پر ان کی آواز سنتے تھے بغیر سفیقر تو میں نے تو میں تو خود بڑھاپے کی اور لادک میں نے اپنے باپ کی جوانی نہیں دیکھیے مجھے تو نہیں پتا ہم تو خود بڑھاپے پی میں پیدا ہوئے تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں آگے گھوڑی کے آگے چل رہا ہوں اور میں بس پڑھ رہا کے اشعار پڑھ رہا ہوں اور جا رہا ہوں چلتا ہوں آگے چل رہا ہوں تھوڑی دیر گزر گئی آدھے گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا کہ ابھی کیا حضرت کو کچھ سن بھی رہے ہیں اچھے بھی لگے یا نہیں لگے دیکھا تو حضرت تو ہے نہیں گھوڑی پہ گھوڑی کھا لی میں جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا ابھی حضرت کہاں ہے تو گھوڑی لے کے میں پیچھے بھاگا آگے دیکھتا ہوں تو حضرت ریت پہ پڑے ہوئے حضرت کو اٹھایا ان کے کپڑے وغیرہ جو تیوت صاف کی اتنے بڑے آلے میں کہنے لگے یار بول خیر صاحب تم تو بس مسلم پڑھتے گئے بس ہمیں تو بھائی وہ اتنا وجد آیا ایسا ہم اس کے عشق میں ڈوبے گئے گھوڑی سے گر گئے ہمیں تو پتا بھی نہیں چلا کہ بھائی ہم کدھر گرے ہمیں تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے جو اشار پڑے ہیں نا وہ مدینہ منورہ کا نظارہ جو تھا وہ آنکھوں میں گھوم گیا اور تمہاری آواز میں جو درد تھا اللہ پاک برکت دے مجھے تو پتا نہیں بابا میں تو گھوڑی سے گر گیا اور فرمانے لگے کہ بھائی میرے پاس کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں ہدیہ دوں تو اپنی واسکٹ متاری کہا میری طرف سے یہ قبول کر لو یہ پہن لو تو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ دے دی اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں نے گھوڑی پہ بٹھایا اب میں نے خیال رکھا کہیں ایسا نہ حضرت پھر گر جائیں تو خود حضرت نے فرمایا کہ مولوی خیر صاحب یہ جو ہمارے بریلوی مولوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں حاضر اور ناظر ہیں اور ہر محفل میلاد میں تشریف لے آتے ہیں یہ دیکھو کتنے بڑے جاہل ہیں اللہ کے قرآن کو بھی یہ نہیں مانتے بدبخت. اب میں دل میں کہوں کہ حضرت آپ بھی تو ان میں سے ہیں بریلوی ہیں اب کیا کہوں ان کو مہمان ہے تو فوراً کہنے لگے کہ دیکھو بھائی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سبحان اللہی اسراب من المسجد الحرام الى المسجد اللقا من ابتدا کے لیے ہوتا ہے الہ انتہا کے لیے ہوتا ہے مولوی خیر محمد تم نیوی آدمی ہو جس کی ابتدا انتہا معلوم ہو وہ ہر جگہ کے کیسے ناظر ہو سکتا ہے تو فرماتے تھے بریلوی تو تھے لیکن عقیدے پھر بھی اتنے اچھی بریلوی تو تھے لیکن خود نہ بھی کر رہے ہیں تو اب جناب وہ ہمارے نانا مرحوم کو ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پھر واپس آتے اور باغل چلے جاتے تمہارے صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر میں میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے غربت کا دور تھا والد صاحب کا ہمارے رقبے دریا نے لے لیے کیونکہ اصل میں ہم مظفر گڑھ پور کے رہنے والے تھے پھر ہم مہاجر ہو کے یہاں آئے جب جہاں اب ہم آباد آب آدھ گئے تو بہرحال تو والد صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا تمہارے نانا مرحوم جو ہیں وہ گھوڑی پہ بچکلا اور بڑے آدمی تھے بڑے لوگ تو میں جلدی سے اٹھا اور ان کو گھوڑی سے اتارا اور بٹھایا جو میرے پاس غریبانہ چار پائی تھی ٹوٹی ٹوٹی تالبوں والی بچھا کہنے لگے کہ آپ سے بات کرنی ہے میں نے کو اٹھا دیا نہیں نہیں سر میں حضرت سر میں کہہ رہا کہ میری لڑکی جوان ہو گئی ہے اور میں آپ کو رشتہ دینے کے لیے آیا چپ ہو گیا میں نے کہا حضرت میری ایک بات سنی اور اس کو اپنی توہین بھی نہ سمجھے ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی میں وہ وحد آپ کی ندروں میں بہابی اور آپ تقریروں میں مجھے کہتے ہو گے یہ کافر ہے یہ ہمارے پیروں کو نہیں مانتا بزرگوں کو نہیں مانتا فلاں مانتا فلاں مانتا تو اب آپ کافر کو لڑکی دینے تو یہ کیسے ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے علم کے ساتھ مال بھی دیا ہے دولت بھی دی ہے اور میرے غربت کا یہ عالم ہے کہ یہ مسجد کے بعد جو تھوڑی سی جگہ ہے اس میں ہم نے سبزی کاشت کی ہوئی ہے اسی پہ ہم گزارا کرتے ہیں میں بھی اور طالب بھی ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں تو میں آپ کی ایک امیر گھرانے میں پیدا شدہ بیٹی جو ہے اس کو کیسے اپنے گھر میں رکھتا ہوں فرمانے رہ گئے کہ مولوی خیر مد یہ الگ بات ہے کہ تم وہاں بھی ہو میں تمہیں وہاں بھی اب بھی کہتا ہوں لیکن میری بیٹی جو ہے وہ جوان ہو گئی بالغ ہو گئی میں بھی عالم ہوں تو اپنی بیٹی جا کے کسی جاہل کو دے دو بھائی تم وہاں بھی صحیح عالم تو ہو باقی رہی تمہاری غربت کی بات تو وہ تم عالم آدمی ہو قرآن کہتے ہیں کہ اگر غریب ہوں گے تو اللہ ان کو بڑا بخت لگا دے گا امیر بنا دے گا دولت والا مطلب تمہیں اس کا کیا فکر ہے یہ فکر تو لڑکی والے کو ہونا چاہیے تھا کہ میں جس کو دے رہا ہوں اس کے گھر تو روٹی نہیں جب مجھے فکر نہیں ہے تو تمہیں کیوں فکر ہے اس بات تو یوں وہ رشتہ طے ہو گیا تو جو سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں عیب نہیں سمجھتے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے جا کے بات کریں یہ بھی ہماری جاہلیت کی رسم بن گئی ہے کہ جی ہم بیٹی والے ہیں جا کے ہم کہیں ہم اپنی ناک نیچے کر لیں یہ دراصل جاہلیت کی بات ہے اور انہی جاہلیت میں میں آپ کو اپنی جاہلیت کا بھی ایک واقعہ سناؤں میرے دادا تھے ہم بلوچ لوگ جاہل ہوتے ہیں انہوں نے اپنی لڑکی کا رشتہ کر دیا شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد صبح کو آپ کو پتا ہے کہ ہم غریب کے ہاتھوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس کون سے پلا وہاں باتھ روم ہوتے ہیں یا کمرے ہوتے ہیں یا مکان ہوتے ہیں لوگ بےچارے کنویں پہ جا کے یا کوئی کیوبل چل رہا ہوتا ہے یا کوئی راہٹ چل رہا ہوتا ہے وہاں چلے جاتے کپڑا باندھ نہ آگے آگے کیا زیادہ زیادہ کسی مسجد کے حمام میں غسل کر دیا ہمارے تو گھروں میں ہمام تک نہیں ہوتے تو وہ ہمارے دادا محروم جو ہیں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے جو داماد تھے وہ بیچارہ کہیں غسل کر کے کسی راہٹ سے یا کسی کنویں پہ جا کے غسل کر کے وہ بھی مسجد کے لیے آ رہا تھا غریب نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے بڑے خوبصورت بال تھے تو وہ ایسے بالوں کو سکھا رہا تھا پانی نکال رہا تھا تو ہمارے دادا مرحوم کے سامنے جو آیا تو بس بندوق ہاتھ میں تھی دی مار دیا اپنے داماد کو وار ڈال جہلیت دیکھیں جناب سارے لوگ کٹے ہوئے کیا کیا نے کہا اچھا میری لڑکی اس کے گھر میں ہے تو یہ وسول کر کے مجھے دکھاتا ہے میری غیرت نے برداشت نہیں کیا میرے سامنے کیوں بت باقی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یوں بھی جاہلیت ہے اور یہ لوگوں کی جاہلیت نہیں میں آپ کو اپنی جہلیت سنا رہا ہوں بھائی ہمارا دادا جی ہوا تو ہم ہوئے نا. تو اب بھی اچھا اللہ کا شکر ہے ہماری وہ برادری جو ہے نا اب کافی موجود ہے اور جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ تو دے دی باقی اسی طرح ہے. ہم اگر کبھی جاتے ہیں نا جی تو اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیں کبھی کسی ایک دفعہ ایک ایئرپورٹ پہ یہ لینے کے لیے ان کو پتہ نہیں کسی نے بتا دیا وہ لینے کے لیے آ گئے تو میں جناب ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں تو میں نے دیکھا کہ سب بےچارے ایئرپورٹ والے عملے والے لوگ سواریاں سب پریشان ہیں اب میں حیران خدا جانا ان کو کیا ہو گیا کیوں پریشان ہیں ایک آدمی سے میں نے پوچھا بابا خیر تو ہے میں تو خود گسا ہوں میں ابھی ابھی اتر رہا ہوں ایئرپورٹ پہ تو تب لوگوں کے چہرے اڑ گئے رنگ اڑ گئے کیا ہو گیا کہا صحیح باہر تو بڑے بڑے لوگ ایسے کھڑے ہیں بتائیے کیا بلاؤ میں نے کہا چھوڑو یار برادری کے لوگ ہوں گے بیچارے ملنے ہوں گے کچھ نہیں ہو اب جہاں چھ فٹ کا قد ہو اتنی مونچے ہو اور ہاتھ میں کلشن کو پکڑی بندے کا تو اچھا کھا باہر جناب آگے میں ان کو ملا پھر ان کو بٹھایا ایک جگہ جا کے بڑے آرام سے ان کو